بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ایک بار پھر آپ کے ساتھ فخر لودھی سافٹ ویئر انجینئرنگ ہمارا سبجیکٹ ہے اور آج ہم لیکچر نمبر 36 پہ, پہ پہنچ گئے ہیں لیکچر نمبر 36 میں جو جس ٹاپک پہ ہم بات کریں گے اس کا تعلق سافٹ ویئر کوالٹی ایشورنس سے ہے اس سے پہلے ہم ریکوائرمنٹ انجینئرنگ سافٹ ویئر ڈیزائن اور سافٹ ویئر پروگرامنگ کے حوالے سے بات کر چکے ہیں تو آج جو ہماری جو گفتگو ہے یہ ایک نئے فیز کے حوالے سے ہے ایک نئی چیز کے بارے میں ہے سافٹ ویئر کے لائف سائیکل میں ایک نئی ایکٹیویٹی کے بارے میں ہے سافٹ ویئر کوالٹی ایشورینس جو ہے یہ کس چیز کا نام ہے اس چیز کو سمجھنے سے پہلے آئیے ذرا تھوڑا سا پہلے ایک نظر دیکھتے ہیں ایک چیز کہلاتی ہے سافٹ ویئر ویریفیکیشن اینڈ ویلیڈیشن سافٹ ویئر ویریفکیشن اینڈ ویلیڈیشن کیا چیز ہے ایک صاحب ہیں بیری بیہم صاحب یونیورسٹی آف سدرن کیلیفورنیا میں پروفیسر ہیں سافٹ ویئر انجینئرنگ کے سافٹ ویئر انجینئرنگ کے جو چند بڑے نام ہیں ان میں سے بیری بیہم صاحب کا نام سر فہرست ناموں میں سے ہے تو ان کی ڈیفینیشن کے مطابق سافٹ ویئر ویریفیکیشن سافٹ ویئر ویلیڈیشن یہ دو مختلف اسپیکٹس ہیں سافٹ ویئر کو چیک کرنے کے اور سافٹ ویئر کو جانچنے کے اس طریقے سے کہ ہم یہ طے کر سکیں کہ آیا یہ سافٹ ویئر اپنا مقصد پورا کرتا ہے کہ نہیں کرتا تو وٹ از سافٹ ویئر ویریفیکیشن اینڈ وٹ از سافٹ ویئر ویلیڈیشن آئیے ذرا چلتے ہیں ایک نظر سلائڈ پہ اور یہ بیری بی ایم صاحب کی ذرا ڈیفینیشن کو ایک نظر دیکھتے ہیں یہ سافٹ ویئر ویریفیکیشن اینڈ سافٹ ویئر ویلیڈیشن کا مطلب یہ ہے کہ اس چیز کو طے کرنا کہ کیا یہ سافٹ ویئر اپنی اسپیسیفکیشن جو لکھی گئی تھی ان کے مطابق ہے ان کو فلفل کرتا ہے کہ نہیں کرتا اور ویلیڈیشن اس چیز کا نام ہے کہ اس چیز کو طے کرنا کہ آیا یہ سافٹ ویئر یوزر کی ایکسپیکٹیشن کو میٹ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا سو ویریفیکیشن از ڈسٹ دی پروڈکٹ میٹ سسٹم اسپیسیفکیشن پروڈکٹ میٹ یوزر ایکسپیکٹیشن اب یہ یوزر ایکسپیکٹیشن اور سسٹم میں تھوڑا سا فرق ہے اس طریقے سے کہ ہو سکتا ہے کہ یوزر کی ایکسپیکٹیشن آپ نے اسپیسیفکیشن جب آپ ڈاکومنٹ کر رہے ہیں ریکوائرمنٹ لکھ رہے ہیں اس سب ان چیزوں کو آپ نے کیپچر نہ کیا ہو اور اگر آپ نے یہ چیزیں اس کو کیپچر نہیں کی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ریکوائرمنٹ میں کوئی چیز مس ہو گئی یوزر وار اسٹل ایکسپیکٹنگ دیٹ لیکن آپ گو کے آپ نے سسٹم بنا دیا جو ان کو پورا کرتا ہے لیکن یوزر کی ایکسپیکٹنس کو میٹ نہیں کرتا سو so ویریفکیشن اور ویلیڈیشن میں جو مین ڈیفرنس جو ہے یہ ویریفکیشن بیسیکلی ٹاکس اباؤٹ ہیو وی بلڈ دی پروڈکٹ رائٹ That is, کہ جو پروڈکٹ جو اسپیسیفکیشن جو لکھی گئی ہے کیا اس کے مطابق پروڈکٹ بنی ہے اور ویلیڈیشن جو ہے یہ اس چیز کا نام ہے ہیو وی بلڈ دا رائٹ پروڈکٹ کیا ہم نے وہی چیز بنائی ہے جو یوزر کو چاہیے تھی یا ہم نے اسپیسیفکیشن لکھتے وقت کچھ چیز غلط لکھ دی اور وہ چیز بنا دی جو یوزر کو نہیں چاہیے تھی تو یہ ویریفکیشن اور ویلیڈیشن یہ جو چھوٹا سا جو فرق ہے آر وی بلڈنگ دی رائٹ پروڈکٹ اینڈ آر وی بلڈنگ تو جب ہم quality assurance کی بات کریں گے جب ہم ٹیسٹنگ کی بات کریں گے تو ہم سافٹ کو ان دونوں طریقوں سے جانچنے کی کوشش کریں گے وی ول ٹرائی کہ ہم یوزر کی ایکسپیکٹیشن کے پوائنٹ آف ویو سے بھی کو ٹیسٹ کریں اور وی ول ٹرائی کہ ہم اسپیسیفکیشن کو دیکھتے ہوئے اس پروڈکٹ کو ٹیسٹ کریں تو ان دونوں طریقوں سے سافٹ ویئر کو ٹیسٹ کرنا ضروری ہے تاکہ اس چیز کا تہیا کی کیا جا سکے کہ یہ سافٹ ویئر جس کام کے لیے بنائی گئی ہے جس مقصد کے لیے بنائی گئی ہے کیا اس مقصد کو یہ پورا کرتی ہے کہ نہیں کرتی جب ہم سافٹ ویئر کی ویریفکیشن اور ویلیڈیشن کی بات کرتے ہیں تو لامحالہ سافٹ ویئر ڈیفیکٹس کی بھی بات کریں گے سافٹ ویئر ڈیفیکٹس کیا چیز سافٹ ویئر ڈیفیکٹ اس چیز کا نام ہے یا اس فینومینا کا نام ہے جس میں جب آپ سافٹ ویئر کو ٹیسٹ کریں سافٹ ویئر کو یوز کریں تو وہ اپنے ایکسپیکٹڈ بہیویئر سے ڈیویٹ کرے جو اس کی ایکسپیکٹڈ بہیویئر ہے جو ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ سافٹ ویئر نے اس طریقے سے کام کرنا ہے یہ ریزلٹس دینے ہیں یہ ان پٹس ہوگی تو ہمیں یہ اس کا جواب ملے گا تو ایکچولی سافٹ ویئر جو کام کرتا ہے وہ اس ایکسپیکٹڈ بہیویئر سے ہٹ کے ہوتا ہے اگر آپ سافٹ ویئر میں ایسا کوئی بہیویئر آبزرو کریں گے تو اس بہیویئر کو ہم ڈیفیکٹ کا نام دیں گے سوفٹ ویئر ڈیفیکٹ از اے نان کمپلائنس ٹو داسپیکٹ بہیویئر آف دا سافٹ ویئر اور یہ ایکسپیکٹ بہیوئر آف دا سافٹ ویئر کیا چیز ہے ایکسپیکٹ بہیوئر آف دا سافٹ ویئر نان کمپلائنسن بھی ہو سکتا ہے and it is not meeting the user expectations بھی ہو سکتا ہے وہ verification کے point of view سے بھی ہم بات کریں گے ویلیڈیشن کے پوائنٹ آف ویو سے بھی بات کریں گے تو ڈیفیکٹ ان دونوں طریقوں سے جو بھی چیز ہمارے سامنے آئے اگر ہم نے جو چیز لکھی ہوئی ہے اسپیسیفکیشن میں سافٹ اس کام کو ویسے نہیں کرتا ہے جیسے اسپیسیفکیشن میں لکھا ہوا ہے دیٹ از آلسو اے نان کمپلائنس ٹو دی ایکسپیکٹ بہیویئر اور جو آپ کی جو ویلیڈیشن کے پوائنٹ آف ویو سے جو یوزر جو چیز ایکسپیکٹ کر رہا ہے سافٹ ویئر وہ کام نہیں کرتا دیٹ از آلسو نان کمپلائنس دیٹ از آلسو اے ڈفیکٹ اب ذرا تھوڑی سی میں ایک نظر آپ کو اس چیز کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ سافٹ اور ڈیفیکٹس کا آپس میں کیا تعلق ہے سافٹ ویئر اینڈ یہ سافٹ ویئر اینڈ جو ہیں ان کا آپس میں چولت دامن کا ساتھ یہ ایسی چیز ہے جس کو آپ ایک دوسرے سے الگ نہیں کر سکتے ایٹ لیسٹ ابھی تک ہمارے پاس کوئی ایسی ٹیکنیک نہیں ہے جس میں ہم یہ کہیں کہ ہم ایسا سافٹ ویئر بنا سکتے ہیں جس میں کوئی ڈیفیکٹس نہیں ہوں گے ایک بڑے مشہور صاحب گزرے ہیں ہیلی برٹن صاحب انہوں نے ٹیکسیز کے حوالے سے ایک بات کی تھی کہ زندگی میں دو چیزیں یقینی ہیں ایک موت اور دوسرے ٹیکسیس تو جب بھی آپ اس دنیا میں آئیں گے کچھ کام کریں گے تو یہ دو چیزوں سے آپ کا واسطہ یقینی پڑے گا آپ نے مرنا ضرور ہے اور آپ نے ٹیکسز ضرور دینے ہیں کنیکگن صاحب نے اسی بات کو سافٹ ویئر کے حوالے سے تھوڑا سا ایکسٹینڈ کیا ہے کرنگن کے کہنے کے مطابق اگر آپ کا تعلق سافٹ ویئر سے ہے اگر آپ سافٹ ویئر بناتے ہیں تو آپ کی زندگی میں تین چیزیں یقینی ہیں آپ نے مرنا ضرور ہے آپ نے ٹیکسز ضرور دینے ہیں اور آپ کے سافٹ ویئر میں ڈیفیکٹ ضرور ہوں گے دیر از نو وے کہ آپ ان چیزوں سے بچ سکیں ایز اے پروگرامر تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت تک اس وقت اسٹیٹ آف دی آرٹ جو ہمارے پاس سافٹ ویئر کا میکانزم ہے اس وقت جو ہم سافٹ ویئر یا سافٹ ویئر کی میتھڈولوجیز جو ہمارے پاس ہیں ان سے جب ہم سافٹ بناتے ہیں تو ابھی تک کوئی ایسا طریقہ کار نہیں ہے جس کے ذریعے ہم یہ کہہ سکیں کہ اس سافٹ میں ڈیفیکٹس نہیں ہے آل پیپل ہیو بین ٹرائنگ ود مینی ڈفرنٹ جن میں فارمل میتھڈس کی ایک ٹیکنیک ہے یہ فارمل میتھڈ ہم اس کو فارمل میتھڈ بیسکلیز اے میکنیزم بائی وچ یو ٹرائی ٹو پرو کہ یہ پروگرام ٹھیک ہے اسی طریقے سے یہ کلین روم سافٹ ویئر انجینئرنگ کی میتھڈالوجی ہے یہ آئی میں ڈیولپ ہوئی تھی بیسکلی دی آئیڈیا بہائنڈ clean room سافٹ ویئر انجینئرنگ کہ جس طریقے سے آپ ہارڈ ویئر کی فیبریکیشن لیبز میں کرتے ہیں بڑا کلین کلینلی ہوتی ہے اس میں غلطی کے چانسز کم ہوتے ہیں اسی طریقے سے سافٹ ویئر بھی کوئی کلین روم طرح کا انوائرمنٹ بنا کے تو اس میں سافٹ ویئر ڈیولپ کی جائے وہ ایک الگ ایک بڑا لمبا چوڑا موضوع ہے اس کورس میں ہم اس کے بارے میں بھی بات نہیں کریں گے سو فارمل میتھڈس اور کلین روم روم سافٹ ویئر انجینئرنگ جو ہے اس کے بارے میں ہم بات نہیں کریں گے لیکن میں صرف یہاں پر یہ بتانا آپ کو چاہتا تھا کہ یہ دو ٹیکنیکس ہیں جس میں کوشش یہ کی جاتی ہے کہ سافٹ ویئر میں کم سے کم غلطیاں ہوں لیکن بہرحال وہ جو بات کرنیگن صاحب کی میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو کی تھی کہ ابھی تک یہ ان میں سے کوئی بھی ایسا میکنزم ہمارے سامنے نہیں آیا جو یہ گارنٹی کرے کہ سافٹ ویئر از ٹوٹلی ڈیفیکٹ فری کسی قسم کا اس میں ڈیفیکٹ نہیں ہے اور اس کی بہت ساری وجوہات ہو جاتی ہیں سو so, موت ٹیکسز اور ڈیفیکٹس ان تینوں سے آپ نہیں بچ سکتے اگر آپ کا تعلق سافٹ ویئر سے ہے اگر اف یو آر ڈیولپنگ سافٹ ویئر سافٹ ویئر میں جو ڈیفیکٹس جو ہیں اس کی بیسیکلی تین وجوہات ہوتی ہیں تین باتوں کی وجہ سے یہ سافٹ ویئر میں ڈیفیکٹ آ جاتا ہے وہ تین کون کون سی ہیں پہلی ایک چیز ہے کہ آپ نے سپیسیفیکیشن جو لکھی ہوئی ہے اس کو جب آپ امپلیمنٹ کرنے لگے اس کو آپ ڈیزائن کرنے لگے اس کے لیے سافٹ ویئر سسٹم اس کے لیے آپ پروگرام جب اس کا لکھنے لگے تو آپ نے وہ پروگرام کرنے میں غلطی کر دی وہ ڈیزائن کرنے میں غلطی کر دی آپ شاید اس اسپیسیفکیشن کو ٹھیک طریقے سے شاید سمجھ نہیں سکے یا ویسے جب آپ نے کیا تو لاجک آپ کا غلط ہو گیا یہ اس وجہ سے سافٹ ویئر میں جب آپ اس کو چلائیں گے تو وہ اس طریقے سے بہیو نہیں کرے گا جس طریقے سے اسپیسیفکیشن میں لکھا ہوا ہے کہ یہ ایسے بیہیو کرنا چاہیے دوسری پرابلم جو سافٹ ویئر میں آتی ہے جو دوسرے قسم کا ڈیفیکٹ ہے وہ اس وجہ سے پیدا ہو جاتا ہے کہ آپ نے یوزر کی ریکوائرمنٹ کو پراپرلی پہلے شاید کیپچر نہیں کیا تو جب آپ نے یوزر کی ریکوائرمنٹ کو کیپچر نہیں کیا تو اس کا مطلب ہے سپیسیفیکیشنز میں وہ ریکوائرمنٹس لکھی بھی نہیں جائیں گی جب وہ ریکوائرمنٹ لکھی نہیں جائیں گی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ چیز آپ کے سافٹ ویئر میں سے مس ہو جائے گی تو یہ ایک مسنگ ریکوائرمنٹ کی وجہ سے یہ ڈیفیکٹس بیچ میں پیدا ہو گیا مسنگ فنکشنلٹی کی ایک اور وجہ بھی ہوتی ہے وہ وجہ یہ ہے کہ آپ نے اسپیسیفکیشن میں تو اس چیز کو لکھتی ہے وہ آپ کے ڈاکومینٹ میں تو لکھا ہوا ہے کہ اس سافٹ ویئر نے یہ کام کرنا ہے لیکن جب آپ نے اس کا پروگرام لکھا جب آپ نے اس کا ڈیزائن کیا تو اس وقت اس پرٹیکولر ریکوائرمنٹ کو امپلیمنٹ کرنا آپ بھول گئے یا وہ آپ نے مس کر دی تو فرام دیٹ پوائنٹ آف ویو آلسو جب آپ کی ایک ریکوائرمنٹ ہے چاہے وہ لکھی گئی یا نہیں لکھی گئی جب آپ کے وہ سافٹ ویئر میں نہیں بنائی گئی اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا گیا اس کو پروگرام نہیں کیا گیا تو آبویسلی یہ ایک نان کمپلائنس کی بات ہوگی اس کا مطلب یہ ہوگا کہ سافٹ ویئر از ڈیفیکٹو تیسری ایک امپارٹینٹ چیز جو ہے سافٹ ویئر کے حوالے سے سمجھنی وہ یہ ہے کہ بعض اوقات پروگرامنگ کرتے ہوئے ہم سافٹ ویئر میں کچھ ایڈیشنل فنکشنالٹی ہم مہیا کر دیتے ہیں ایکچولی اگر ایف وی گو بائی دی ڈیفینیشن اسٹرکٹلی ڈیفینیشن کیا ہے کہ اینی نان کمپلائنس ٹو دی ایکسپیکٹڈ بیہیویئر اور دی یوزر ایکسپیکٹیشنس ایز اے ڈیفیکٹ ان دا سافٹ تو اگر میں یہ کہتا ہوں کہ یہ سافٹ جو ہے لیٹ سے اس طریقے سے لکھا گیا ہے کہ یہ کرکٹ کے ون ڈے میچز کو اس کو مانیٹر کرنے کے لیے اور ان کو ریکارڈ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے لیٹس یہ کہ یہ ون ڈے میچیز کے لیے سافٹ ہے اور ون ڈے میچز میں دیر آر سرٹن ریسٹرکشنس فار ایگزامپل ایک بالر اگر یہ پچاس اوور کا میچ ہے تو دس سے زیادہ اوور نہیں کر سکتا میں نے سافٹ میں تھوڑا سا یہ فلیکسیبلٹی رکھی کہ میں اسی سافٹ کو ٹیسٹ میچ کے لیے بھی استعمال کر سکوں میں نے یہ سوچا کہ ون ڈے میچ میں اور ٹیسٹ میچ میں شاید فرق تھوڑا سا ہے جو لمیٹیشنس جو ہیں وہ ان کو میں نکال دیتا ہوں ٹیسٹ میچ میں وہ فالو آن وغیرہ کے رول اور وہ باقی چیزیں تھوڑی سی میں بیچ میں اور ایڈ کر دیتا ہوں دو اننگس کی بات کر دیتا ہوں بولرز پہ سے ریسٹرکشنس کی بات ختم کر دیتے ہیں اور اس طرح کی چیزیں ہم کر دیتے ہیں تو باقی سارا کام تو وہی کا وہی ہے تو میں نے سافٹ ویئر کو ذرا فلیکسبل بنا دیا اب ٹیکنیکلی اسپیکنگ جو میری ریکوائرمنٹ تھی وہ اس میں صرف سافٹ ویئر کو ون ڈے میچ کے لیے سافٹ ویئر بنانا تھا اور میں نے اس سے ذرا آگے بڑھ کے کچھ اور چیز بنا دی جو کسی اور چیز کو بھی ہینڈل کر سکتی ہے ٹیسٹ میچ کرکٹ کو بھی ہینڈل کر سکتی ہے شاید کسی اور طرح کے میچز سکس قسم کا ٹورنامنٹ جو ہو اس کو بھی شاید یہ ہینڈل کر سکے فرام اے اسپیسیفکیشن پوائنٹ user's expectations point اے یوزر ایکسپیکٹیشن پوائنٹ آف ویو آل دوس دیوائرمنٹ but there is something extra ایکسٹرا اور جب ہم ایکسٹرا کی بات کرتے ہیں تو دیٹ از اے نان کمپلائنس ٹو دی یوزر ریکوائرمنٹ سو اس طرح کی ایکسٹرا چیزیں جو ہیں دے be good گڈ اور may be bad depending upon the context. اگر یہ software ویئر آپ پروڈکٹ اس طریقے سے بنا رہے ہیں کہ آپ اس کو آئندہ چل کے مختلف چیزوں کے لیے آپ بیچنا چاہتے ہیں تو پروبلی دس از اے ڈیزائربل فیچر کہ شاید اس میں فلیکسیبلٹی اتنی ہو کہ آپ اس کو کنفیگر کر سکیں دوسرے طرح کے میچز کے لیے بھی لیکن اگر یہ کسٹمائز سافٹ ویئر ہے تو شاید پرابلی دس از اے بیڈ تھنگ وین یو ایڈنگ ایکسٹرا فیچر جن کو ہم سافٹ ویئر کی زبان میں گولڈ پلیٹنگ کہتے ہیں آپ نے اپنی طرف سے خود ہی ریکوائرمنٹس میں اضافہ کر دیا یہ سوچتے ہوئے کہ شاید یہ اس سے سافٹ ویئر بہتر ہو جائے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ سم باڈی ول بی فر فار دافٹ ویئر ایکسٹرا ریکوائرمنٹس جس کی ضرورت نہیں تھی اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یو آر ویسٹنگ ریسورسز تو اس پوائنٹ آف ویو سے شاید یہ اچھی بات نہ ہو لیکن جو پہلی دو چیزیں جن کے بارے میں ہم نے بات کی تھی وہ یقیناً بری باتیں ہیں دیٹ از آپ کی اسپیسیفکیشن یا ایکسپیکٹیشن جو ہے اس کو آپ نے غلط طریقے سے امپلیمنٹ کیا یا آپ نے کوئی چیز مس کر دی سو so یہ دو طرح کے خاص طور پہ ڈیفیکٹس ہیں جن کے بارے میں ہم ڈیٹیل سے گفتگو کریں گے اب یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو سافٹ ویئر میں جو ڈیفیکٹس ہیں ان ڈیفیکٹس کو ڈسکور کیسے کیا جائے آئیڈینٹیفائی کیسے کیا جائے انکور کیسے کیا جائے اور پھر ایک بار ہمیں پتہ لگ جائے کہ یہ سافٹ ویئر میں یہ ڈیفیکٹ ہے تو اس کے بعد پھر اس کو جو ٹھیک کرنے کا مرحلہ ہے اس پہ ہم بعد میں گفتگو کریں گے لیکن پہلی چیز جو ہے اس کو ٹھیک کرنے سے پہلے ہمیں اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے ہمیں اس کو دیکھنا ہے اور یہ بتانا ہے کہ یہ سافٹ ویئر میں ڈیفیکٹ ہے اب اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے یہ پروسیس جو ہے یہ کہلاتا ہے ویئر ٹیسٹنگ سافٹ ٹیسٹنگ کیا چیز ہے سافٹ ٹیسٹنگ اس ڈسکوری کا پروسس ہے جس کے تھرو ہم سافٹ میں جو ڈیفیکٹس جو ہیں چھپے ہوئے ہم ان کو ہائی کرتے ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں سو بیسکلی وٹ ڈو ایز کہ آپ اس سسٹم کو اینالائز کرتے ہیں آپ سسٹم کو دیکھتے ہیں کہ اس نے کیا کرنا ہے اور پھر اس کو مختلف طریقے سے ٹیسٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس کو ایگزیکیوٹیبل آپ کا جو پروگرام ہوتا ہے اس میں ان پٹس اور آؤٹ پٹس کچھ دی جاتی ہیں ان پٹس دی جاتی ہیں اور ان پٹس کے اگینسٹ آؤٹ پٹس کی جاتی ہیں اور یہ دیکھا جاتا ہے کیا یہ آؤٹ پٹس جو ہیں ان ان پٹس کے مطابق وہی ریزلٹس آپ کو دے رہی ہیں جو ایکسپیکٹڈ تھا کہ نہیں تھا اور اگر یہ وہ ریزلٹ نہیں دے رہی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سافٹ ویئر میں کوئی ڈیفیکٹ ہے اگر وہی وہ ریزلٹ دے رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ فار دس particular سیٹ آف انپٹس سافٹ ویئر ٹھیک چل رہا ہے سو سافٹ ویئر ٹیسٹنگ از بیسکلیوٹنگ یور پروگرام یا جو کمپونیٹ جس کو آپ ٹیسٹ کر رہے ہیں ایگزیکٹنگ دیٹ کمپونیٹ اور behavior آف دا سسٹم بائی اگزامگ دی آؤٹ پٹ آف دا سسٹم اینڈ دین ڈیٹرمنگ ویدر اٹ میٹس دی ایکسپیکٹیشن اور سو یہ بیسکلی ایک ٹیسٹنگ کا پروسیس ہے اور یہ ایک ٹیسٹنگ کا طریقہ کار ہے سافٹ ویئر ٹیسٹنگ ذرا اور ڈیٹیل میں ہم بات کرتے ہیں ذرا ایک چیز ذرا امپورٹنٹ ہے سمجھنا وہ یہ ہے کہ سافٹ ویئر ٹیسٹنگ کا آبجیکٹو کیا ہے سو وٹ از دی یہ میں آپ کو سلائیڈ کی مدد سے ذرا میں ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتا ہوں یہ انتہائی امپورٹنٹ ضروری نقطہ ہے اس چیز کو سمجھنا بیکاز اکثر اوقات ٹیسٹنگ کے بارے میں مس پائی جاتی ہے اس پوائنٹ کو ٹھیک طریقے سے نہیں سمجھا جاتا اور اس وجہ سے ٹیسٹنگ ٹھیک نہیں ہوتی سو اٹ از امپورٹنٹ کہ آپ ٹیسٹنگ کا آبجیکٹو اچھی طریقے سے سمجھ لیں سو لیٹس گو ٹو دا یہ ایک پاپر صاحب تھے انہوں نے انیس میں جنرل ٹیسٹنگ کے بارے میں بات کی تھی اور وہ بات سافٹ ویئر کی ٹیسٹنگ کے بارے میں بھی بالکل اسی طریقے سے قابل عمل ہے جیسے یہ 1965 میں جنرل کے بارے میں کریکٹ اپروچ ٹو ٹیسٹنگ بٹ ٹو سیک ٹو ریفیوز ٹو پرو دیٹ اٹ ہی اس کا کیا مطلب یہ ہے مطلب ہے سافٹ ویئر ٹیسٹ جو ہے اس کا یا فار دیٹ میٹر کوئی بھی ٹیسٹ کسی بھی سائنٹیفک تھیری کو ٹیسٹ کرنے کے لیے اس کا آبجیکٹو یہ نہیں ہوتا کہ یہ پروف کیا جائے کہ یہ تھیری ٹھیک ہے بلکہ اس کا آبجیکٹو یہ ہوتا ہے کہ یہ پروف کیا جائے یا شو کر کیا جائے کہ اس تھیوری میں پرابلمس ہیں یہ پوری طریقے سے فلفل نہیں کرتی کچھ سٹن سنیروز کو سو so بیسکلی the گول آف ٹیسٹنگ is to ایکسپوز لیٹنٹ ڈیفیکٹس این اے سافٹ ویئر یعنی کہ جو ٹیسٹنگ کا جو مقصد ہے جو گول ہے جو آبجیکٹو ہے وہ یہ ہے کہ سافٹ استعمال سے پہلے اس کو ٹیسٹ کیا جائے اور اس میں آئیڈینٹیفائی کیے جائیں جو ڈیفیکٹس اس میں ہیں ڈیولپمنٹ اور پروگرامنگ اور سارے پچھلے فیسز سے جو کچھ بھی ہم نے بات کی تھی ان میں کچھ چیزیں خامیاں رہ گئی ہیں اور ان کو استعمال میں لانے سے پہلے پروڈکشن میں سافٹ ویئر کو ڈالنے سے پہلے ان کو آئیڈینٹیفائی کر کے ان خرابیوں کو ٹھیک کر لیا جائے سو بیسیکلی اے سافٹ ویئر ٹیسٹ ٹرائز ٹو بریک دا سسٹم ویری امپورٹنٹ کانسیپٹ اوفٹ ویئر ٹو بریک دا یہ وہی بات ہے جو پاپر صاحب نے بات کی تھی کہ جی یہ ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے ٹو ریفیوٹ دی تھیری we are trying to break the بریک and the objective is to show the presence of a defect not the absence of any once again, ہماری کوشش یہ ٹیسٹر کا آبجیکٹو یہ ہے کہ اس چیز کو سامنے لایا جائے show show اس چیز کے بارے میں میں ابھی تھوڑی دیر میں ڈیٹیل میں آگے جا کے بات کروں گا یہ چیز بڑے اچھے طریقے سے آپ کو ذہن نشین ہو جانی چاہیے کہ سے آپ سوفٹ ویئر میں ڈیفیکٹس کی ایپس کو آپ نہیں ڈٹرمن کر سکتے یو کین ناٹ گارنٹی کہ دیر وڈ بی نو ڈیفیکٹس ان دا سافٹ ویئر آل اٹ ڈز از بیسکلیز دیٹ اٹ انکریز یور کانفیڈنس لیول ان دا کہ آپ یہ کہیں کہ ہاں میں نے اسے کافی ٹیسٹ کر لیا ہے بظاہر اس میں خامیاں کم ہیں اگر کوئی ہیں تو چھپی ہوئی ہیں بڑی مشکل ہے اس کو تلاش کرنا تو میرا کانفیڈنس لیول اس سافٹ پہ بڑھ گیا ہے اس کا وجہ کیا ہے جو میں نے جو پہلے بات کی ہے ٹیسٹنگ کین ناٹ پروو دی ایبسنس آف اے ڈیفیکٹ دی ریزن بیہائنڈ دیٹ تھنگ از دیٹ ایگزٹیو ٹیسٹنگ آف سافٹ ویئر از ناٹ سافٹ ویئر کو پوری کی پوری اس کی ڈومین کے لیے ٹیسٹ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے کیونکہ دیر and نیورس ویلوز اینڈ آئی ٹاک اباؤٹ دیٹ انٹ اینڈ ٹرائی ٹو ایکسپلین دیٹ ود دیلپ آف این ایگزامپل اینڈ basically اٹ اس سمپلی expensive and needs virtually ورچولی ان number of resources آف ریسورسز سسٹم کمپلیٹلی اینہس وی کین ناٹ ڈو دس ٹیسٹ وی کین ناٹ ٹیسٹ دس سسٹم کمپلیٹلی یہ ایک امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے انتہائی اہم نقطہ ہے جس چیز کو یاد رکھنا بڑا ضروری ہے عام طور پہ بعض اوقات جب ہم software کو ٹیسٹ کرتے ہیں تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے ٹو شو کہ یہ سافٹ کام کر رہا ہے یہ ٹیسٹنگ کے پوائنٹ آف ویو سے آبجیکٹو آف ٹیسٹنگ ایکزیکٹلی اپوزٹ ہم نے یہ بالکل نہیں شو کرنا کہ یہ سافٹ ویئر کام کر رہا ہے وین وی آر پلئنگر ہمارا کام کیا ہے ہمارا کام یہ ہے کہ یہ چیز شو کرنا یا اس چیز کو ڈیمونسٹریٹ کرنا کسی طریقے سے کہ یہ سافٹ ویئر جو ہے یہ کام نہیں کر رہا ٹیسٹر کا کام ہے اس سافٹ ویئر کو بریک کرنے کی کوشش کرنا یہ کوشش کرنا کہ ان ڈیفیکٹس کو جو سافٹ ویئر میں چھپے ہوئے ہیں ان کو ہائی لائٹ کرنا توفیکٹ از دی آبجیکٹو ٹو ہائی لائٹ دیس آف ڈیفیکٹس یو کین ناٹ ڈو کہ ہم یہ کسی طریقے سے کوشش کریں ہم یہ پروو کریں کہ اس میں سافٹ ویئر میں ڈیفیکٹس نہیں ہیں اسی حوالے سے یہ ایک اور امپورٹنٹ کانسپٹ ہے جس کو ہم یہ کہیں گے کہ وٹ از اے سکسفل ٹیسٹ جو ہم نے پہلے آبجیکٹو کی بات کی آبجیکٹو کیا تھا ہمارا کہ یہ چیز شو کرنا کہ اس سافٹ ویئر میں ڈیفیکٹ ہیں دیٹ از دا رول آف اٹیسٹرفل ٹیسٹ فروم دیٹ پوائنٹ آف ویو کیا ہوا سکسفل ٹیسٹ وہ ٹیسٹ ہوا جس کے نتیجے میں آپ سافٹ ویئر میں کوئی ڈیفیکٹ ہائی لائٹ کریں گے so, سو ایسا ٹیسٹ جو سافٹ ویئر میں کسی ڈیفیکٹ کو ہائی لائٹ کرتا ہے وہ ایک سکسیسفل ٹیسٹ ہے اور ایسا ٹیسٹ جو سافٹ ویئر میں کسی ڈیفیکٹ کو ہائی لائٹ نہیں کرتا وہ آپ نے سافٹ ویئر کو ٹیسٹ کیا اور سافٹ ویئر جو ایکسپیکٹڈ جو اس کے ریزلٹ تھے اسی طریقے سے سافٹ ویئر نے بہیو کیا اسی طریقے سے سافٹ ویئر چلا تو وہ والا ٹیسٹ جو ہے از ناٹ ا سکسیسفل ٹیسٹ یہ ایک امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے ونس اگین ٹیسٹنگ کے حوالے سے یہ چیز یاد رکھنا کہ اگر آپ 10۔ طریقے سوفٹ ویئر کو ٹیسٹ کرتے ہیں اور اس میں سے دو طریقوں سے مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جب سافٹ ٹیسٹ کریں گے تو ہمیشہ آپ کی ٹیسٹنگ جو ہے یا آپ کے جو ٹیسٹ جو ہیں ایسا نہیں ہے. بہت سارے ٹیسٹ جو ہیں وہ انسکسیسفل بھی ہوں گے بہرحال ہماری کوشش یہ ہے ہماری کوشش ہمیں یہ کرنی ہے کہ کسی طریقے سے ہم سکسیزفل ٹیسٹ کی ریشو بڑھائیں ایز کمپیئر ٹو انسکسیزفل ٹیسٹ اس حوالے سے ذرا تھوڑی سی ہم یہ بھی بات کرتے جائیں کہ سافٹ ویئر ٹیسٹنگ کی لمیٹیشن کیا ہیں واٹ سافٹ ویئر ٹیسٹنگ جس طریقے سے میں نے پہلے آپ کو بات کی تھی It is impossible to test this software completely because there are simply too many different permutations and combinations There are so many variations that you completely test the software you need infinite resources and time and obviously that is not there So we do not have that kind of luxury that we build this software and all humans test it because there are so different combinations are possible اس چیز کو سمجھانے کے لیے ذرا میں ایک ایگزیمپل آپ کے سامنے پریزنٹ کروں گا یہ ایگزیمپل ایکچولی بیک ہاؤس صاحب نے پریزنٹ کی تھی ٹو جسٹیفائی دا یوز آف فارمل ٹیکنیکس جو یہ پروف کر سکیں گے یہ سافٹ ویئر جو ہے یہ ٹھیک کام کرتا ہے کہ نہیں کرتا بیسکلی دی آئیڈیا ہے اس کے ٹیسٹنگ کے ذریعے آپ یہ چیز پروف کرنا بڑا مشکل ہے یو کینٹ ٹیسٹ اٹ بٹ یو ایڈوپٹ سم میتھمیٹیکل فارمولا میتھمیٹیکل ٹیکنیکس کو لاجک کی ٹیکنیکس تو شاید آپ یہ پروو کر سکیں کہ یہ سافٹ ٹھیک کام کرتا ہے تو بہرحال اسی ایگزامپل کو ذرا چل کے دیکھتے ہیں and then we will کہ اس میں اس کی ٹیسٹنگ کیسے کی گئی کیسے ٹیسٹنگ کی جا رہی ہے اور دین وی ول لک ایٹ دا کوڈ اینڈ سی کہ ایکچولی اس میں پرابلم کیا تھا اور کس پرٹیکلر کیس میں یہ سافٹ فیل ہوگا تو آئے چلتے ہیں اس ایگزامپل کو ذرا دیکھتے ہیں لیٹس اوم کہ ہمارے پاس ایک یہ فنکشن ہے وی آر سپوز ٹو رائٹ دس فنکشن یا ایک ڈولپمنٹ ٹیم نے یہ ایک فنکشن لکھا ہے جو دو اسٹرنگس جو کیریکٹر ایرز میں اسٹور کیے گئے ہیں ان کو compare کرتا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ whether the two are equal اور not so basically this is a ٹیسٹ for equality یہ دو strings کے اور اس میں کچھ مشکل کام نہیں ہے تو دو اسٹرنگس اے اور بی ان دوس کو کمپیئر کرنا ہے اور اگر یہ دونوں برابر ہیں تو جو اب اس کا ٹرو ہوگا اگر یہ برابر نہیں ہیں تو اس فنکشن کا جو ریٹرن ویلو ہوگی سو دی فنکشن از اس کی پروٹائپ آپ کے سامنے یہ دی گئی ہے bool, is string equal اور اس کے دو پیرامیٹرس ہیں کار اے اور کار بی ایرے بیسکلی یہ دو ہیں جن میں یہ اسٹرنگس کیریکٹر اسٹرنگس یہ اسٹور کیے گئے ہیں یہ ذرا یہاں پر تھوڑا سا آپ کی میں توجہ یہ دلانا چاہتا ہوں کہ میں نے جان بوجھ کے یہاں پر سٹرنگ ڈیٹا ٹائپ جو سی پلس پلس میں آپ استعمال کرتے ہیں وہ میں نے یوز نہیں کی اور اس کی صرف یہ وجہ تھی کہ یہ اس پرٹیکلر ایگزیمپل کے پوائنٹ اف ویو سے ذرا میں اس چیز کو پرابلم کو ہائی لائٹ کرنا چاہ رہا تھا جو شاید سٹرنگ کے کیس میں اتنی آسانی سے میں آپ کو ڈیمونسٹریٹ نہ کر پاتا بہرحال تو یہ ہمارا پرابلم ہے کہ ہم نے یہ ایک فنکشن لکھا اور اب اس فنکشن کو ہم ٹیسٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ ویدر دا فنکشن جب دو برابر آئیں گے تو کیا ٹو آئے گا جو آپ یا دو ایسے آئیں گے جو برابر نہیں ہیں ایک جیسے نہیں ہیں تو کیا فالس آئے گا جو آپ کے نہیں تو فار دیٹ وی بیسکلی ڈیوائز سرٹن ٹیسٹ کیسز کچھ ڈیٹا ہم نے ٹیسٹ کے لیے جنریٹ کیا ہم نے کہا کیونکہ okay, پہلا ٹیسٹ کیریکٹر جو اے جو ایرے جو ہے اس میں ہم نے اس کو ویلیو کیٹ اس میں سٹور کی بی میں ڈاگ سٹور کی اور اس پروگرام uh, کو چلا کے دیکھا ایکسپیکٹڈ ریزلٹ از فالس بیکاز کیٹ از ناٹ ایک دوسرا ہم نے ٹیسٹ کیا کہ ہم نے دیکھا کہ چلیں یہ دیکھتے ہیں کہ کیا یہ دو سٹرنگز جو بالکل ہم اگر نل ویلیوز ان کو دے دیں تو کیا یہ بہیو کرے گا پراپرلی کہ نہیں کرے گا تو دو نل ویلیوز اے اور بی میں دونوں میں نل ویلو اگر آپ پاس کریں ایکسپیکٹڈ ریزلٹ از ٹرو اسی طریقے سے دو ایکول سٹرنگز ہین اینڈ یہ دو ایکول سٹرنگ پاس کیے ایکسپیکٹڈ رزلٹ از ٹرو اس کے بعد ہم نے ایسا سٹرنگ پاس کیا جس میں ہین میں ایک میں دس از لوور کو ایس اور دوسرے میں ہین میں ایک آخری کیریکٹر جو n جو ہے دیٹ از کیپٹل تو یہ بیسیکلی دیز آر ناٹ ٹو سیم اسٹرنگس سو اس کیس میں ایکسپیکٹڈ ریزلٹ از فالس اس کے بعد ہم نے ایک ایسے کیا کہ ایک نل اسٹرنگ دیا اور دوسرے کیس میں ہم نے ایک بلینک کیریکٹر پاس کر دیا اور یہ دیکھا کہ کیا یہ نل اور بلینک کو ایک جیسا تو نہیں ٹریٹ کرتا تو ونس اگین ایکسپیکٹڈ ریزلٹ از فالس میں یہ بار بار یہ ایکسپیکٹڈ ریزلٹ کی بات کر رہا ہوں کہ یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا جواب آنا چاہیے اس فنکشن کا جب ہم اسے یہ ویلیوز دیں گے اسی طریقے سے جب ہم نے اسے ایک اور ویلو دی کہ پہلا ایک نل اسٹرنگ پاس کی اور دوسرے میں کوئی ویلیو دے دی ایکسپیکٹڈ ریزلٹ اس فالس پھر یہ ہے کہ پہلے میرے کو ویلیو دے دی کیٹ اور دوسرے کو نل رکھ دیا ونس اگین دی ایکسپیکٹڈ ریزلٹ از فالس اس کے بعد ہم نے یہ کہا کہ دیکھیں کہ کیا یہ تو نہیں ہے کیپٹل از اٹ کیسٹو اور ناٹ آل دو ہم یہ تھوڑا سا پہلے بھی دیکھ چکے ہیں جس میں ایک کیریکٹر کو ہم نے کیپٹلائز کر دیا تھا بہرحال اس میں ایک آل کیپٹل لیٹرس اینڈ آل لوور کیس لیٹرس ایک ہی ورڈ کو ہم نے کمپیئر کرنے کی کوشش کی Then we have, uh, two different, uh, things, جس میں ذرا تھوڑا سا سائز اس کا فرق ہے ایک ریٹ اور ایک ڈور پہلے ہم نے کیٹ اینڈ ڈاگ کو ہم نے چیک کیا تھا اب یہ ذرا دیکھ رہے ہیں کہ دو مختلف طرح کے جن میں سائز بھی فرق ہو وہ اسٹرنگس ایکسپیکٹڈ ریزلٹ از فالس اور پھر ہم نے دونوں strings A اور B ان کو ہم نے ایک ایک بلینک اسپیس دے کے واس کیا بیسکلی اٹ ہیز نتھنگ دے بٹ دی بلینک اسپیسز اینڈ دی ایکسپیکٹڈ اب یہ ہم نے یہ جو مختلف کرنے کی کوشش اب لیٹسٹ سسٹم پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آپ ہم انسٹس ٹیسٹ کو دیکھتے ہیں تو بظاہر ہمارا خیال ہے کہ یہ اس فنکشن کو کافی اچھے طریقے سے ٹیسٹ کر رہے ہیں اینڈ اس میں خیر اس خیال میں کچھ بہت زیادہ غلطی بھی نہیں ہے کافی مختلف اینگلس سے ہم نے اس فنکشن کو اس چھوٹے سے فنکشن کو ٹیسٹ کرنے کی کوشش کی اور یہ خیال کرنا شاید ٹھیک ہو کہ اگر اس فنکشن میں کوئی خرابی ہوگی تو شاید اس سیٹ آف ٹیسٹ کیسز سے یہ جو ہم نے ٹیسٹ ڈیٹا بنایا ہے یہ جو ہم نے سسٹم کو اس طریقے سے ٹیسٹ کرنے کا ہم نے سوچا ہے کہ ہم ایسے کریں گے یہ ڈیٹا دیں گے اور یہ ایکسپیکٹڈ رزلٹ ہوگا اور اگر یہ نہیں ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ اس پروگرام میں کوئی غلطی ہے تو بہرحال ہم نے یہ مختلف ٹیسٹ کیسز رن کیے اس ٹیسٹ ٹیٹے کو یوز کیا اور سسٹم کو ٹیسٹ کر لیا اب بہرحال جہاں پر اس کی لمیٹیشنس کی ہم بات کر رہے تھے میں نے اکویلٹی کے لیے جب اس کو چیک کیا اکویلٹی کیا ہے ایک تین کریکٹر کا اور دوسرا ایک تین کریکٹر کا جو ہے وہ ہم نے ہین اور ہین کو آپس میں کمپیر کر کے ٹیسٹ کیا ونس اگین ناؤ دی کو کیا میں یہ تین کیریکٹر کے لیے اس کو ٹیسٹ کر لوں تو یہ کیا یہ کافی ہے کیا یہ چار کے لیے کام کرے گا کیا یہ دو کے لیے کام کرے گا کیا یہ پچاس کے لیے کام کرے گا کیا یہ ایک ہزار کے لیے کام کرے گا ایٹ دس پوائنٹ ٹائم اٹ از ویری ویری ڈیفیکلٹ ٹو سے لیکن بہرحال میں ہر طرح کے پاسبل ڈفرینٹ کامبینیشنس کے لیے اس کو چیک کرنا بڑا مشکل ہے دیٹ از وائی جو شروع میں ہم نے بات کی تھی کہ اس کی ڈومین بہت بڑی ہے یہ کریکٹر اسٹرینگ کی لینتھ ہم نے ڈیٹرمن نہیں کی کچھ بھی ہو سکتی ہے تو کیا وہ ہر پاسبل سیٹ آف کیریکٹر اسٹرینگس جو برابر ہیں اس کے لیے ہمیں اسے کوٹس کرنے کی ضرورت ہوگی یا ہم یہ دو تین چیزیں کر کے دیکھ لیں اور اگر ہمیں کوئی ایرر نہیں آتی تو ہم کہیں کہ یہ چیز کافی ہے اب اس اگر پرابلم کو ہم دیکھیں گے تو بظاہر دیکھنے میں یہ لگتا ہے کہ یہ جس طریقے سے ہم نے اس سسٹم کو ٹیسٹ کیا یا اس پرٹیکلر پروگرام کو ٹیسٹ کیا اس میں یہ ٹیسٹ کیسز یا یہ چیزیں کافی تھیں اس سسٹم کو ٹیسٹ کرنے کے لیے لیکن ذرا آئیے چلتے ہیں ایک نظر اس کوڈ کی طرف دیکھتے ہیں ونس اگین جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا یہ بیک ہاؤس سے میں نے اڈیپٹ کی ہے یہ اگزامپل بیک ہاؤس کی بک سے تو یہ ذرا کوڈ تھوڑا سا میں نے ماڈیفائی کیا لیکن اٹ از دا سیم تھنگ برالس گو بیک ٹو دا سلائٹ and look at the code and then discuss it once again ye jo function jo hai iski ye implementation aapke samne hai a string equal isme usi tarike se to character arrays hum pass we have this result which is of type boolean so pehli statement to ye hai ki agar ye do strings jo hain a aur b agar inki length barabar nahi hai string length a is not equal to string length of b That basically means that these two strings are not equal. So the result would be false. So, this is a very simple test. Now, if these two are the length of the two, what is the case? What is the case? Basically, there is this for loop, which is uh, checking each character, one character at a time. One character A from A, and the corresponding character B from B. And if they are the two ریزلٹ کو ٹرو سیٹ کر دیا اگر وہ کریکٹر برابر نہیں ہیں تو ریزلٹ کو فالس سیٹ کر دیا اور جب اس فار سے نکلے اس کے بعد ایلس پارٹ سے نکلے جو بھی ویلو آف ریزلٹ تھی وہ واپس کر دیا سو بیسکلی کمپیئرنگ دی کیریکٹر so ڈیٹرمینگ you know, کہ وہ برابر ہیں تو وہ ٹرو ہے اگر وہ برابر نہیں ہیں تو فالس ہے اب اس پروگرام کو ذرا غور سے دیکھیے تو ذرا سوچیں اس چیز کے بارے میں کہ کیا اس میں کوئی آپ کو پرابلم نظر آتی ہے کیا یہ پروگرام اسی طریقے سے لکھا گیا ہے جس طریقے سے اس کو لکھا جانا چاہیے یہ وہ کام کرتا ہے اصل میں جو اس پروگرام کو کرنا چاہیے ایکچولی ذرا یہ جو فور سٹیٹمنٹ کے اندر جو ایف کی سٹیٹمنٹ ہے ذرا اس پہ ذرا توجہ دیجیے اس کیس میں ہم یہ کیا کر رہے ہیں کہ اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ value of دس result از ٹرو ایف دا ٹو کیریکٹر آر ایکل اینڈ ویلو آف دس ریزلٹ از فالس اف دا ٹو آر ناٹ اکول تو اس کیس میں کیا ہوگا کہ ایکچولی اگر آپ کا اسٹرنگ میں یہ دو اسٹرنگس ویچ آر آف اکول لینتھ اگر وہ ان کی لینتھ برابر نہیں ہیں تو یہ تو وہ اسٹیٹمنٹ میں یہ else پارٹ میں آئے گا ہی نہیں اور ریزلٹ کی ویلیو فالس سیٹ کر دی اور آپ کو ٹھیک جواب مل گئی ہی اس نے واپس کر دی تو دونوں کو آپ نے کے لیے چیک کیا کیونکہ ان کی لینتھ ہی برابر نہیں تھی وہ فالس ہو گیا تھا اٹ ووڈ بیسکلی گیو یو دیٹ بیک اب ذرا واپس اسی پہ آئے جو ایف اسٹیٹمنٹ اس کے فارم لوپ کے اندر جو ہے اور میں جس پہ آپ کی توجہ دلانا چاہ رہا تھا ان دس پرٹیکولر کیس وٹ ول ہیپن کہ چاہے پچھلے کوئی کیریکٹر سارے کے سارے آپس میں میچ نہ کرتے ہوں لیکن اگر آخری کیریکٹر میچ کر جائے گا تو سنس یہ پرانی ویلیوز جو ریزلٹ کی ہیں اس کو یہ ڈسریگارڈ کر رہا ہے یہ صرف کرنٹ ویلیو آف کیریکٹرس کو دیکھ رہا ہے اور ان کی بیسس پہ ریزلٹ کی ویلیو کو سیٹ کر رہا ہے یہ فنکشن اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کا آخری کیریکٹر میچ کرے گا اگر ایسے دو سٹرنگز جن کا سائز برابر ہے اور جن میں آخری کیریکٹر ایک ہی ہے ایک جیسا ہی ہے تو یہ جو پروگرام ہے یہ جو فنکشن جو چھوٹا سا لکھا ہوا ہے یہ اس کیس میں ٹرو رزلٹ آپ کو دے گا یہ بیسکلی اس پروگرام میں ایک فلو ہے اور اگر آپ اس پروگرام کو سامنے رکھیں اور اس سے پہلے ہم نے جتنے ہم نے ٹیسٹ کیسز ہم نے ڈیولپ کیے تھے جتنے ہم نے چیزیں سوچی تھیں کہ ہم اس پروگرام کو اس فنکشن کو ہم ٹیسٹ کریں گے اور یہ ان پٹ دیں گے اور یہ ہماری آؤٹ پٹ ہونی چاہیے آپ اس پروگرام کو غور اس پہ غور کریں دیکھیں کہ وہ سارے کے سارے ٹیسٹ جو ہم نے پہلے لکھے تھے وہ سارے کے سارے ٹیسٹ جو ہیں وہ آپ کو ایکسپیکٹڈ ویلیو ہی دیں گے کیونکہ اس میں کوئی ایسا ٹیسٹ نہیں تھا جس میں اگر وہ دونوں میچ نہیں کرتے تو آخری کیریکٹر ان کا ڈفرینٹ ہو صرف اس کیس میں جہاں پر وہ میچ نہیں کرتے اور آخری کیریکٹر از ڈفرنٹ اس کیس میں یہ آپ کو جواب غلط دے گا یعنی کہ بیسکلی وہ والا کیس جہاں پر یہ میچ کرے اور نہ میچ کرے جو اسٹرنگس دو ڈفرنٹ اسٹرنگس ہوں اور آخری کیریکٹر آپ کا سیم ہو اس کیس میں یہ آپ کو غلط جواب دے گا باقی سارے کیسز میں یہ آپ کو ٹھیک جواب دے گا تو اس وجہ سے یہ جو پروگرام جو ہے یہ غلط پروگرام ہے اس میں ڈیفیکٹ ہے لیکن ہمارے ٹیسٹ کیسز نے جو چیزیں ہم نے لکھی تھیں اس چیز کو ڈسکور نہیں کیا جو ایک ایگزامپل میں آپ کو دے سکتا ہوں کہ وی ہیو ٹو اسٹرنگس کٹ اینڈ ریٹ اب یہ کٹ اینڈ ریٹ بیسکلی دیز آر ٹو اسٹرنگس وچ ہیو دا سیم لینتھ تو اس پروگرام کے لیے لینتھ سیم ہونا بھی ضروری ہے فیل کرنے کے لیے اس کو سیم لینتھ ڈفرنٹس بٹ اینڈنگ ان دا سیم کیریکٹر پی پہ کٹ اینڈ ریٹ کٹ کے کیس میں لاسٹ کیریکٹرس ٹی ریٹ کے کیس میں لاسٹ کیریکٹرس ٹی اینڈ ہیئر دی پروگرام ول فیل اب پرابلم یہ ہے کہ جب ہم اس پروگرام کو کورڈ کو دیکھے بغیر جب ہم اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں اور کوڈ کو جب ہم دیکھ کے بھی پہلی بات ہے اس کے لاجک کو سمجھیں تو پھر تو وہ شاید وہی اسی پروف والی بات آ گئی کہ ہم کس طریقے سے یہ پروف کریں کہ یہ پروگرام ایکچولی سارے کیسز کے لیے ٹھیک کام کرے گا کہ نہیں ٹھیک کام کرے گا اسے غور سے بڑا سمجھنا پڑتا ہے یہ بھی اتنا آسان کام نہیں ہے کسی نے لکھا جو پروگرام وہ بھی اپنی طرف سے یہ لوجک اس نے ڈیولپ کیا اور جب یہ لوجک ڈیولپ کیا کہ یہ میرا لوجک ہے پروگرام کے دو سٹرنگز کو ٹیسٹ کرنے کا کہ یہ اکول ہیں کہ نہیں ہیں۔ اور اس کیس میں یہ لوجک کام کرے گا کہ نہیں کرے گا جس شخص نے یہ لوجک لکھا اس کے خیال میں یہ کام کرنا چاہیے اور اس نے جو ٹیسٹنگ کی اس کے مطابق یہ کام کرتا ہے تو کوڈ کو دیکھ کے سمجھنا بھی بعض کا بڑا مشکل ہو جاتا ہے یہ کافی یہ تو بڑا سمپل سا کوڈ تھا ذرا مشکل کوڈ ہو تو اتنا آسان نہیں ہوتا ڈیٹیکٹ کرنا کہ اس میں ایرر کدھر ہے تو کمنگ بیک ٹو دیٹ لمیٹیشن آف ٹیسٹنگ جو ہم بات یہ کہہ رہے تھے کہ اس پروگرام کو یا فار دیٹ میٹر ان تھری کسی بھی پروگرام کو ایگزوسٹلی ٹیسٹ کرنا ناممکن ہے. مطلب ہے کہ جتنی پاسبل ویلوز of انپٹس آپ کے سامنے ہو سکتی ہیں وہ ساری کی ساری آپ اسے دے دیں اور پھر دیکھیں کہ کیا یہ سارے کیسز میں وہ اسی طریقے سے بہیو کرتا ہے کہ نہیں کرتا تو یہ ایسا تو ممکن نہیں ہے دیر آف ڈفٹ کامبینیشن آف اسٹرنگس ایکچولی انفینٹ نمبر کوئی اس میں لمٹ نہیں ہے جتنے مرضی آپ اس کو بنا لیں تو یہ ایک چھوٹے سے پروگرام کو ٹیسٹ کرنے کے لیے بھی آپ کو اگر ایگزوسٹیولی اسے ٹیسٹ کرنا چاہیں تو آپ کو بے شمار time اور resources چاہیے ہوگا actually شاید اتنا ٹائم کہ یہ کبھی ٹیسٹ ہو ہی نہیں سکتا تو اس چیز کو سمجھنا بڑا ضروری ہے ٹیسٹنگ کی لمیٹیشن کو سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ ٹیسٹنگ کین ناٹ بی کین نیور بی ایگزٹ ایک اور جو چیز میں آپ کے سامنے سلائڈ کی وجہ سے ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں لمیٹیشن کے حوالے سے اور دو تین چیزیں آپ کو پریزنٹ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ پروف اور فیلئر کو ہائی لائٹ کرنے میں دونوں میں تھوڑا سا فرق کیا ہے تو یہ ذرا تھوڑا سا میں آپ کو ذرا بیک گراؤنڈ میں لے کے چلوں گا تھوڑی سی ڈسکریٹ میتھمیٹکس کی بات بھی کروں گا اور اس حوالے سے تھوڑی سی میں بات کرنے کی کوشش کروں گا ذرا یہ سلائی دیکھ آپ نے ڈسکریٹ میتھمیٹکس میں جیسے کہ پڑھا ہوگا کہ بیسکلی ان آرڈر ٹو پروو دیٹ اے فارمولا اور ہائپوتھس از ان کریکٹ آل یو ہیو ٹو ڈو از شو اونلی ون جس میں آپ یہ شو کریں کہ یہ فارمولا جو ہے یا یہ تھیرم جو ہے یا یہ جو آپ کے ہائیپوتھس جو ہے یہ کام نہیں کر رہی آن دی ادر ہینڈ چاہے آپ کسی بھی ہائپوتھیس کی سپورٹ میں ملینس آف ایگزامپلس دے دیں وہ ساری کی ساری ایگزامپلس اس چیز کو پروو نہیں کریں گی کہ یہ ہائپوتھس ٹرو ہے تو ان کریکٹ اس کو پرو کرنے کے لیے یا اس کو اس میں کوئی ہول تلاش کرنے کے لیے آل یو نیڈ از ون ایگزامپلیکٹ اینی نمبر آف ایگزامپل انفیشنٹ یو ہیو ٹو گیو اے فارمل پروف آف اٹس کریکٹنس تو یہی بات سافٹ ویئر ٹیسٹنگ کے حوالے سے بھی بالکل اس کا اطلاق ہوتا ہے سو بیسکلی دیز ایگزامپلس یہ جو ہم نے ٹیسٹنگ اس کی جو ٹیسٹ کیسز یا ٹیسٹ ڈیٹے سے ہم نے اس کو ٹیسٹ کیا They only help you in coming up with the hypotheses but they are not بائی by themselves and they only enhance your comfort level in that particular اور or in this particular case in your piece of software تو basically once again یہ جتنے بھی test cases ہیں یہ بار بار میں یہ بات دوہرا رہا ہوں یہ بات سمجھنا بڑا ضروری ہے اس بات کو ذہن نشین کرنا نہایت ضروری ہے کہ جتنے بھی ٹیسٹ کیسز ہیں اگر وہ سارے کے سارے آپ کو وہ رزلٹ دیں جو آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں سافٹ ویئر سے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ کا سافٹ ویئر میں کانفیڈینس لیول بوسٹ کریں گے اس کو بہتر بنائیں گے لیکن اس کا مطلب یہ قطر نہیں ہے کہ یہ اس چیز کا پروف ہو کہ سافٹ ویئر میں کسی قسم کے کوئی ڈیفیکٹس نہیں ہیں۔ یہ جو پرابلم جو ہے یہ پرابلم ہمیں آگے اس طرف لے کے چلتی ہے کہ ایک طرف تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی طریقے سے یہ پروف نہیں کر سکتے کہ سافٹ ویئر میں ڈفیکٹس نہیں ہیں تو ہمیں اس چیز کو پروف کرنے کے لیے ہمیں شمار ٹیسٹنگ انفائنائٹ ٹیسٹنگ کی ضرورت ہوگی وچ آبویسلی از ناٹ پاسبل تو کیسے ہم ٹیسٹنگ کریں کہ یہ ٹیسٹنگ بہتر ہو ایفیکٹیو ہو تو یہ ایفیکٹیو ٹیسٹنگ کی طرف ہم ذرا ایک نظر ڈالتے ہیں واٹ از ایک چیز ذرا میں آپ کو دوبارہ دوہرا دوں ذرا یہ دیکھ لیجیے کہ ہم یہ بات یہ کیا کر رہے ہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ٹیسٹنگ جو ہے یہ اس کا آبجیکٹو کیا ہے اس کا آبجیکٹو ہے ٹو انکور اور ڈسکور ایررز ان دا سافٹ جو اس میں چھپی ہوئی ہیں تو ہماری ٹیسٹنگ جو ہے کامیاب ٹیسٹنگ وہ ہے جس میں ہم اس طریقے سے ٹیسٹنگ اس کی کریں کہ زیادہ سے زیادہ ایررز اس کے سامنے آئے اگر ہم ٹیسٹنگ کرتے ہیں اور کوئی ایرر سامنے نہیں آتی تو وہ ٹیسٹنگ کامیاب ٹیسٹنگ نہیں سمجھی جاتی گو کہ یو نو دیٹ از آلسو وٹ یو ہیو ٹو ڈو ٹو انکریز یور کانفیڈینس لیول جو میں پہلے بات کر چکا تھا تو اب ایک طرف تو یہ ہے کہ یہ اسی حوالے سے ہم بات کریں گے آگے چل کے میں ڈیٹیل میں بھی بات کروں گا یہ جو ہم نے فنکشن دیکھا تھا کہ ہم کتنی اس کی ٹیسٹنگ کریں کیا کوئی ایسا طریقہ ہے کہ ہم اس کی ٹیسٹنگ زیادہ بہتر بنا لیں زیادہ افیکٹو ہو ایسے طریقے سے ٹیسٹنگ ہو کہ ہم کم سے کم ٹیسٹنگ کریں لیکن ہمیں اس سے زیادہ سے زیادہ بینیفٹ ملے بیسکلی آئیڈیا بیہائنڈ دس ٹیسٹنگ ایز ونس اگین دس از دی آبجیکٹو کہ آپ نے لمٹ ریسورس کے ساتھ limited time limited number of people آپ نے اس سسٹم کی ٹیسٹنگ کرنی ہے اس سسٹم کو زیادہ سے زیادہ آپ نے دیکھنا ہے زیادہ سے زیادہ اس میں جو چھپی ہوئی ایرر ہیں ان کو ہائی کرنا ہے ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے تاکہ ان کو ٹھیک کیا جا سکے تو کس طریقے سے یہ ٹیسٹنگ افیکٹو بنائی جا سکتی ہے یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جس کے بارے میں بڑی ڈیٹیل سے گفتگو کرنے کی ضرورت ہے سو so بیسیکلی اچھی ٹیسٹنگ ہم کیسے کرتے ہیں اچھی ٹیسٹنگ وہ ٹیسٹنگ ہوگی جس میں ہم کم سے کم ٹیسٹ کرتے ہوئے سسٹم کو کم سے کم لیولز پہ یا کم سے کم طریقوں سے ٹیسٹ کرتے ہوئے ہم زیادہ سے زیادہ اس میں ایررز تلاش کر سکیں سو بیسکلی گڈ ٹیسٹر از ناٹ ا پرسن سمپلی ٹیسٹ دی ایپلیکیشن اسے مختلف انپٹس دے کے اور ان کی آؤٹ کو دیکھے بلکہ ایک ٹیسٹر جو ہے اس کی ذمہ داریوں میں یہ چیز شامل ہے بلکہ ایک اچھا ٹیسٹر بننے کے لیے یا اچھے سسٹم کی ٹیسٹنگ کرنے کے لیے واٹ یو ہیو ٹو ڈو you have to analyze اینالائز دا پروگرام دا پروگرام کا کیا مطلب ہے اس کا انالس اس طریقے سے کرنا ہے کہ آپ نے یہ سوچنا ہے کہ اس پروگرام میں کیا کیا کچھ خرابیاں ہو سکتی ہیں یہ ایک ٹیسٹر کے لیے بڑا امپورٹنٹ چیز ہے اس چیز کو سمجھنا اور اس چیز میں زیادہ بہتری پیدا کرنا کہ جب ایک پروگرام کو یا ایک پرابلم کو دیکھے جو ایک چیز کو ٹیسٹ کرنا ہے جس کو دیکھے تو فوراً ذہن ان چیزوں کی طرف جائے کہ کہاں پر ایسی چیزیں ہیں جہاں سے میں اس کو ٹیسٹ کروں تو شاید میرے ایرر پکڑنے کے چانسز بڑھ سکتے ہیں ونس اگین ریمبر کہ ہم نے ٹیسٹنگ کا جو آبجیکٹو رکھا تھا وہ یہ تھا کہ ٹو ڈسکور اور انکورسٹ آف ویو سے آپ نے ایز اے ٹیسٹر اپنے سسٹم کو جس کو آپ ٹیسٹ کر رہے ہیں اس کو اچھے طریقے سے analyze کرنا ہے اور اس analysis کے نتیجے میں یہ سوچنا ہے کہ there are infinite number of ویز یو کین ٹیسٹ دس ان انفائنائٹ نمبر آف ویز میں سے کون سے ایسے میننگ فل طریقے ہیں جو اگر اپلائی کیے جائے ایک چھوٹا سبسٹ ایک بہت چھوٹا سبسٹ جو فیزبل ہو ٹیسٹ کرنا وہ کیسے آئیڈینٹیفائی کیا جائے تاکہ اس سسٹم کو زیادہ افیکٹولی ٹیسٹ کیا جائے تو ایک ٹیسٹر جو ہے وہ پروگرام کو یا اسپیسیفکیشن کو یا سافٹ کو ایک بڑے ڈٹیلڈ level پہ اس کا وہ انالیس کرے گا اور پھر اس کے بعد یہ ڈیٹرمن کرے گا کہ میں نے اس پرٹیکولر پیس آف سافٹ اس کمپونیٹ کو کیسے ٹیسٹ کرنا ہے میں یہاں پر ایک چیز ذرا تھوڑے سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہم دو تین بار یہ بات کر چکے ہیں ٹیسٹ ڈیٹا اور ٹیسٹ کیسز کے کی حوالے سے ذرا ایک نظر یہ بات کر لیں کہ ٹیسٹ ڈیٹا ہوتا کیا ہے اور ٹیسٹ کیسز کیا ہوتے ہیں تاکہ پھر میں اپنی بات کو اس حوالے سے ذرا ڈیٹیل میں بیان کر سکوں سو so, ذرا ایک نظر ٹیسٹ ڈیٹا کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں کیا چیزیں, کیا چیزیں? Data, وہ data ہے جس سے آپ اپنے پروگرام کو ٹیسٹ کریں گے سو so, جس طریقے سے ہم نے بات کی تھی کہ وہ جو ان جو ہے ڈاگ اینڈ کیٹ یہ ٹیسٹ ڈیٹا کی ایگزمپل ہے تو آپ پروگرام کو کس طریقے سے کون سے ڈیٹے پہ آپ ٹیسٹ کریں گے دیٹ از یور ٹیسٹ ڈیٹا وٹ از اٹسٹ کیس دیر آپ یہ جو کمپونیٹ یا سسٹم یا فنکشن یا جو بھی چیز جس کو آپ ٹیسٹ کر رہے ہیں اس کے کس ایسپیکٹ کو آپ ٹیسٹ کر رہے ہیں اس ایسپیکٹ کو ٹیسٹ کرنے کے لیے آپ کی انپٹس کیا ہیں آپ کی ایکسپیکٹڈ آؤٹ پٹ کیا ہے کون سی آپ انپٹ دیں گے ایکسپیکٹڈ آؤٹ پٹ آپ کی کیا آئے گی مثلا جب ہم نے اس کیس میں دیکھا کہ اگر ہم ان پٹس دیں ڈاگ اینڈ کیٹ ایکسپیکٹڈ آؤٹ پٹ از فالس کہ دیز ٹو آر ناٹ ایکول تو ٹیسٹ کیس میں بیسیکلی جو چیز آپ کو دیکھنی ہے وہ آپ نے پورے سنریو کو دیکھنا ہے ان سے آؤٹ تک کون سی ان دی جائیں گی کیا اسٹیپس ہوں گے یہ اسٹیپس کیا چیز ہیں آپ کے کون سا آپ ڈیٹا کس جگہ پہ کس فیلڈ میں آپ ڈال رہے ہیں کون سی جگہ پہ آپ نے کون سا بٹن آپ نے پش کیا کون سا ماؤس کیسے آپ نے پش کیا کس فیلڈ سے کس فیلڈ میں گئے آل دی اسٹیپس دی ہول سنیرو سو بیسکلی یو پروائڈ دی ہول اسنیر آل دی انپٹس دیٹ آر دیئر اور پھر اس کے بعد ان پٹس کے نتیجے میں آپ کی آؤٹ کیا آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ جس آفویئر کو کیا کرنا چاہیئے؟ So this whole تھنگ is that a test case اور بیسیکلی آپ یہ کہتے ہیں کہ اس test کیس میں آپ سسٹم کے کس انگل کو کس ایسپیکٹ کو آپ تیسٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں So basically there is that difference between a test data and a test case آج کیونکہ ہمارے پاس وقت ختم ہو رہا ہے تو میں چاہوں گا کہ ایک نظر اس چیز کو دیکھ لیں کہ ہم نے کیا باتیں ڈسکس کی ذرا تھوڑی سی اس ٹیسٹنگ کی گفتگو کو ہم انشاءاللہ اگلی بار جاری رکھیں گے تو آئیے چلتے ہیں ذرا سمری کی طرف سمری آف ٹوڈیز ڈسکشن سمری میں جو دو تین چیزیں میں ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ آپ ذرا اسے اچھے طریقے سے یاد رکھیں وہ یہ ڈفرینس تھا کہ ویلیڈیشن اور ویریفیکیشن میں کیا فرق ہے ویریفکیشن اس چیز سے ڈیل کرتی ہے کہ آپ نے جو سافٹ ویئر بنایا ہے کیا وہ اسپیسیفکیشن جو لکھی گئی ہیں اس کے مطابق ہے یا نہیں ہے اور ویلیڈیشن اس چیز سے ڈیل کرتی ہے کہ جو آپ نے جو سافٹ ویئر بنایا ہے کیا وہ یوزر کی ایکسپیکٹیشنس کو میٹ کر رہا ہے کہ نہیں میٹ کر رہا ویریفیکیشن ایز آر وی بلڈنگ دی پروڈکٹ رائٹ اینڈ ویلیڈیشن ایز آر وی بلڈنگ دی رائٹ پروڈکٹ دونوں ایسپیکٹ بڑے امپورٹنٹ ہے اصل میں تو یہی چیز ہے کہ یوزر کو کیا چیز چاہیے آپ نے اس چیز کو میٹ کرنا ہے تو ٹیسٹنگ میں ہم ان دونوں چیزوں کا خیال رکھیں گے ان دونوں چیزوں کو ٹیسٹ کریں گے کس طریقے سے ٹیسٹ کریں گے کہاں پر ٹیسٹ کریں گے یہ ہم آگے اس کو ڈسکس کریں گے اس کے بعد جو امپورٹنٹ چیز جو ہے یاد رکھنی وہ یہ ہے کہ ٹیسٹنگ کا آبجیکٹو کیا ہے ٹیسٹنگ کا آبجیکٹو جو ہے دیٹ از ٹو ڈسکور ایرر ان یور پروگرام تیسٹنگ کا آبجیکٹ کتن یہ نہیں ہے کہ آپ یہ پروو کریں کہ یہ اس پروگرم میں کوئی ایرر نہیں ہے تو ایک اچھا ٹیسٹ جو ہے وہ سکسیزفل ٹیسٹ ایک وہ ہے جس میں کسی ایرر کو ڈسکور کیا جائے کوئی نئی ایرر آئیڈینٹیفائی کی جائے دیٹ از اے گڈ ٹیسٹ گڈ ٹیسٹ کیس اور جو وہ سکسیزفل ٹیسٹ کیس ہم اسی سوت میں کہیں گے جو ایرر ڈٹیکٹ کرے گا تو ہمارا ٹیسٹنگ کے پوائنٹ آف ویو سے جو ایک امپورٹنٹ چیز جو ہمیں یاد رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ ٹیسٹنگ کین ناٹ بی ایگزٹیو ٹیسٹنگ کین ناٹ بی کمپلیٹ ہم پورا سسٹم کمپلیٹلی ٹیسٹ نہیں کر سکتے تو ہمیں اپنی ٹیسٹنگ کو افیکٹو بنانے کی ضرورت ہے ہم اپنی ٹیسٹنگ کو کیسے افیکٹو بنا سکتے ہیں اس چیز کے بارے میں ہم آگے چل کے ڈیٹیل میں اگلے لیکچر میں ان بات کریں گے بٹ بیسکلی ایز اے ٹیسٹر جو آپ کا آبجیکٹو ہے جو آپ کا گول ہے وہ یہ ہے کہ کم سے کم ایفرٹ میں زیادہ سے زیادہ پرابلمز کو ان ڈسکور کیا جائے میں آج اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہوں گا اگلے لیکچر تک کے لیے مجھے آپ اجازت دیجیے اسی بات کو ہم انشاءاللہ جاری رکھیں گے جس طریقے سے میں نے کہا افیکٹو ٹیسٹنگ کے حوالے سے اور پھر ٹیسٹنگ کی ٹیکنیکس کے حوالے سے اگلے لیکچر تک خدا حافظ السلام علیکم